بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ولمسلا عرفا قسم ہے ان کی جو معمول کے مطابق یا معروف طریقے سے چھوڑی گئی ہیں فل آصفاتی پھر جو تند ہو کر تیز چلنے والیاں ہیں وہ ناشواتی اور پھیلانے والیاں ہیں خوب پھیلانا فل فرقا پھر جدا جدا کر دینے والیاں ہیں پھل ملکی پھر جو ذکر ڈالنے والیاں ہیں عذرا او نظرا عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے انما توعدون الواقع یقینا جس کا تم وعدہ دیے جانے دیے گئے ہو وہ واقع ہی ہونے والا ہے فائدن نجوم تمی ست تو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے و السَّمَاءُ پوری جت اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا جبال اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے وہ ادھر رسولت اور جب رسول وقت پر جمع کیے جائیں گے یومن اجلت کس دن کے لیے تاخیر کی گئی لیوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے وما ادراك ما يوم الفصل اور تو یہ کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے ویل یوم الدین للمکذبین اس دن جٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے الم نہلیک الاولین کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا ثم نتبعهم الاخرین پھر ہم نے ان کے بعد دوسروں کو پیچھے بھیجا اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں اس دن ہے والوں کے لیے کیا ہم نے تمہیں گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَقِينَ تو ہم نے اس کو بنا دیا فی قرار مَقِينَ مضبوط جائے قرار میں الى قدر معلوم ایک معلوم اندازے تک فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ سو ہم نے اندازہ لگایا تو ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں وَإِلُنِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَدِّبِينَ افتن جُٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے کہ ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا زندوں اور, مردوں کو اور ہم نے اس میں بنائے ہیں پہاڑ اونچے اونچے اور ہم نے تم کو پلایا ٹھنڈا پانی میٹھا پانی وہ پانی جو ٹھنڈا اور میٹھا ہو جٹلانے والوں کے لیے چلو اس کی طرف اسے تم جٹ لاتے تھے ان تلیکو ثلاث شعب چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے لا لا من اللہ نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ ہی شعلے سے کسی کام آتا ہے انہا بشررن کل قصر وہ ایسے شرارے ایسے انگارے پھینکتا ہے جو کہ محل جیسے ہیں یعنی بڑے بڑے کا انہا جی ہاں، سُفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں اس دن ہے ہے یہ وہ دن ہے کہ وہ کہ نہیں بولیں گے وَلَا لَهُم اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ پرزر, پرزر بیان کریں وَيْلُ يومَ اس دن ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے ہا را یوم السلین یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور پہلو کو جمع کیا <سؤال> <فَإنكار لَكُم كَئیدٌ فَقیدون> <سؤال> اگر تمہارے لیے کوئی خفیہ تدبیر ہے یا کوئی چال ہے تو چال چل لو وہی لوئی یوم عیدمقدین اس دن ہلاکت ہے جتلانے والوں کے لئے اندل متقین فی ذیرہ لمعیون یقیناً پرہیزگار لوگ سائیوں میں اور چشموں میں ہوں گے وفواہ کی ہم اما یشتہون اور میبوں میں جس سے وہ چاہیں گے کلو و شرابو ہنیئن بما کنتم تعملون کھاؤ پیو ہنیئن مزے سے اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے اِنَّا قَدَالِكَ نَجِّ الْمَرْسِنِينَ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو وَإِنُوا يَوْمَئِذٍ لِلْمُقَذِّبِينَ اس دن ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لئے قُلُوَةَ مَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مجرمون تھوڑا سا کھالو اور فائدہ اٹھالو یقیناً تم مجرم ہو وَإِنُوا يَوْمَئِذٍ اس جٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو وہ رکو نہیں کرتے یا انہیں کہا جائے جھک جاؤ وہ نہیں جھکتے وَإِلُنْ يَوْمَئِذِ الْمُكَذِّبِينَ اس دن جٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے فَبِئَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔